you yeah. know dans مجھے منسل اور غرض یہ ہے کہ آدمی چوبیس گھنٹوں میں جیسا استعمال ہوتا ہے اس استعمال کے نتیجے میں اس کے باطن میں ایسا حال پیدا ہوتا جاتا ہے اور اس استعمال سے یا تو اس کا باطن یورانی ہوتا جاتا ہے یا اس کا باطن ظلمانی ہوتا جاتا ہے ظلم کہتے ہیں دار ہاتھ دورانی صبح سویرے جب اٹھتے ہیں آنکھ کھلتے ہی ہم سوچیں تو سب سے پہلی بات ہمارے دل میں ارادہ آ جاتا ہے کیا کرنا ہے وہ انسان کا اٹھتے ہی روح کے واپس ہوتے ہی ہوش کے بحال ہوتے ہی اس کا استعمال شروع ہو سوچ فکر خیالات ارادے یہ سارا دن انسان کے باطن میں ریڑھ چلتی رہتی ہے کچھ بھی جب نہ کر رہا ہو تب بھی اس کی قوت فکریا حرکت میں رہتی ہے اور لگی رہتی ہے اور اس دو دو گویا ہے کہ امر انسان کا جو عمل ہے فکر والا فکر والا عمل تو ہر وقت جاری ہی جاری باقی ایک ایسا عمل, ہے؟ کیا ایسا عمل ہے فکر کیا ایسا عمل ہے کہ آپ ارادی طور پر ایسا عمل میں ارادی طور پر آپ کسی عمل میں, عمل میں، عمل ملے لگیں آپ کی قوت فکریا جو ہے وہ تو جتنی باتن نٹاری ہوئی ہے جیسے باطن بن جیسے بنا ہے نا تو آدمی ارادہ کر کے کسی چیز کو لگا ہوا ہو کیا کہ اپنی قوت تکریہ پر اترا ہو اس نے نیت کی کہ میں نماز پر پڑھتا ہوں چار رکاوت تین رکات میں فرق خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے وقت مغرب دیکھ کے امام صاحب کے پر شریف کے لاحق امام کے اگر الحمد للہ رب العالمی اور انسان کی قوت تکریہ لگی ہوئی ہے آج دکان میں لایا تھا چار ہزار کا سودا قطع رحمان رحیم کہتے اس میں سے پانچ سو کا بک کیا ہے کہتے مالک کی پانچ سو میں سے پچہتر روپے نفع میں بچے نہیں وہ قوت فکری اس پر لگی ہوئی. قوت عملیہ کو اس میں بھی آدمی ادا کر کے لگا رہا ہے اس کی قوت فکریا تو اس چیز پر لگی ہوئی ہے جو خوب گئی ہے اس کے اندر بیٹھ گئی ہے اس کے اندر خوب گئی ہے اس پر تاریخی ہو گئی ہے اور اس پر اس کے باتوں میں جاری جاری ساری اس کے بدن پر تاریخی ہو گئی تو انسان استعمال ہو رہا شاہ صاحب کبھی یہ وہ سوچ کے آتے ہیں کام کرتے ریٹلرنٹ میں یا دکان میں آج دماز میں یہ پڑھیں گے اور یہ دھیان کریں گے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا <laughs> یہاں وہاں کا دھیان آتا ہے وہاں یہاں کا دھیان نہیں آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ استعمال ہمارا وہاں ہوا ہوا ہے لہٰذا وہاں کا ہمارا حال یہاں جاری ہے یہاں کا حال وہاں جاری نہیں ہے ظاہر جس چیز میں انسان کو زیادہ جس چیز پاکستان کا زیادہ وکر لگے تو اسی کے ساتھ اس کی اوپر کی زیادہ ہے ان سلسلے میں اذکار کراتے ہیں اذکار کے بعد مراکبات کراتے ہیں اور خاص طور سے مراکبات اپنے ان کو شروع کراتے ہیں جیسے پانچ منٹ دس منٹ مسلسل اس دھیان کو دل میں جما کر اس پر اپنے اپنوں اوپر تاریخ رکھی پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ آدھے گھنٹے تک اس دھیان کو اپنے اوپر تاریخ رکھے اسے بھی جو بٹھاتے ہیں جب دن لوگوں سے برابر کراتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ تین منٹ دھیان جاری رہا آپ پھر بھٹک پھر جب مجھے خیال ہوئی تو میں پانچ منٹ بٹکا بھٹکا ہوا تھا آٹھ منٹ بعد پھر اپنے آپ کو واپس کیا میں نے پھر جو ہے ہاں بارہ منٹ ہو گئے پھر میں بھٹک گیا جی بھٹک کے بعد جو سات آٹھ منٹ کے بعد وہ جمال ہوا تو بیس منٹ گزر گئے تھے تو جو آج تیس جی, منٹ کا آدمی آخری نتیجہ نکالتا ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تیس منٹوں میں سے مجھ پر سے سات منٹ آدمی اپنے جان کو جما سکا اور باقی بائیس تیئیس منٹ بھٹکتے ہی رہا اور انسان جو ہے انسان کا کپال تو قوت فکریہ کو قابو کرنے میں قوت فکری سے قابو میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے بس قوت فکریہ قابو میں آئی بس انسان اپنے آپ سے اپنی ذات کا بادشاہ بن گیا اس کو اپنا فتل ہو گیا اپنے اوپر قابو ہو گیا یہ تو مباح خیالات ہیں پھر بھی آئیں حضرت صاحب حضرت ملاجانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مریضوں نے افسان کیا ہے کیا نماز میں بیٹے کا خیال آ ہے جان کا خیال آ ہے دکان کا خیال آ جاتا ہے, آ جاتا ہے،, آ جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ بقایا ہے سر کو فضور کے خیالات کے مقابلے میں بقایا کہتے ہیں بچاؤ یہ کتاب نا شر ہی بقایا تو بچاؤ ویا اس کی جگہ پر اگر معاشیت کا اور گناہ کا خیال آ رہا ہوتا اس کی جگہ یہ خیال آیا تو اس سے بچاؤ ہو گیا تو گویا ایک درجہ اصلاح کے ساتھ میں کو اثر ہے کہ اس کے خیالات مارسیت میں پھر فجور میں شوانیت میں اس بنی نہیں بھٹک رہے ہیں. ایک بات اس کو ہو گئی مگر نہ گھنٹوں گھنٹوں آدمی جو ہے تو جن دن جن جن کو جن ماحولوں میں پھر کر آئے ہوئے ہیں اور نہ کوئی نقشوں نگاہ رفتار جی، اور دفتار، اور ضرورتوں کی سیاہی اور سرکری زالوں کی سکری دی کوئی دھیان میں دماغ اور نواز کا ہے الحمد الحمدللہ رب العالمین اور اس شکریہ کوت متخلا فیل ہے وہ اس میں لگی ہوئی تو گیس کا باطن تو شکر اللہ کا کہ اس آدمی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیے اور زبان سے الفاظ پڑنے لگ گیا نماز ادا ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے خوشی خزو کو واجب کیا گیا ہے فرض نہیں کیا گیا ہے نماز ادا ہی نہ ہو آدمی تو اپنے بدن کے لحاظ ہے زبان کے لحاظ ہے تو آدر تھا دل کے لحاظ سے نہیں تھا وہ ایسے نماز میں مقبول نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے کہ ادا ہو جاتی ہے آدھے کی ضرورت نہیں اس ہے آدھے کی ضرورت نہیں ادا ہو گئی لیکن اس کا کما تو تب آصل ہوتا کہ جب کوتے پکڑی اس میں آدمی کے قابو میں ہو کر مسلسل استعمال ہو رہی ہے ادب آخر استعمال ہو لیکن یہ ہے کہ یہ انسان کا حال ایسے ہے اس کا مسلسل جمے رہنا یہ کافی مشکل بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جس میں گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی کے اسٹیئرنگ کو مستقل پکڑنا پڑتا ہے چھوڑ نہیں سکتے اس بار میں ने? جو موبائل کا سننا بھی جو بند کیا گیا ہے تو نہ سنا ہے آدمی یہاں تک تو نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی قانون نافذ کرتا ہے نہ کوئی اس کی پابندی کرتا ہے ماشاء اللہ تو ہم نے ذہنیت کی ہوئی ہے کہ ہم پھر کسی کافر کے انتظار میں کہ آ کر ہم پر حکمت کریں نہ کرانون بنائیں گے نہ قانون پر عمل کریں گے نہ قانون کو نافذ کریں گے برطانیہ میں کوئی مردانیہ میں تین ہفتے میں نے گزارے کوئی آرمی نہیں اٹھا سکتا ہوں بات ہے اب جس نے سارا دن ٹیکسی چلانی ہے ٹیکسی چلانے والا ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے کان کا آلہ بنایا ہے سامنے سر رکھے ہوئے موبائل اس میں جو روشنی ہوئی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کال آ گئی ہے اس کو وہاں سے آن کر کے اس کانچر آتا مفارک نہیں کر پاتا اس کو مسلسل پکڑے ہوئے ہیں کیونکہ گاڑی جو ہے یہ مسلسل بھٹکتی رہے گی سڑک پر اگر جو سڑک کتنی صحیح بالکل صحیح ہم اور رہے ہیں لائن میں جا رہی ہو اور اس میں کوئی موڑ نہ آ رہا ہو تب بھی کو پکڑنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ چھوڑیں تھوڑی دیر کے لیے تو ادھر مڑے گی ادھر مڑے گی یہ اس کا مڑنا جو ہے مشینری کا یہ ضروری بات وہ تو مڑتی رہے گی آپ بھی اس کو مسلسل موڑتے رہے پہلے بزرگ مثال دیا کرتے تھے کشتی کی اور چپو کی کشتی میں بیٹھے ہوئے اور اس کے چپو مسلسل لانے ہوتے ہیں ہر قدم پر اپنے رخ کو موڑے گی مطلب رخ کو اور آپ اس کے رخ کو موڑیں گے صحیح رخ پر اور یہ مشق پورے صبر میں ازبل تاخیر رہے گی اور یہی سفر کا چل چلاؤ ہے اسی سے سفر کٹتا ہے یہ مشل سال سفر کے دوران مسلسل مشق ہے اسی سے سفر کٹتا ہے اس کو کیا کرنا ایسے ہی بہان کو دبانا ہے نوبائز ہے وہ بھی عمل مسلسل ہے بٹکے گا خیال پھر موڑے گا اس کا نہیں بٹکے گا پھر اس کو موڑے گا بٹکے گا پھر اس کو موڑے گا, گا،, گا،, گا، یہاں تک کہ یہ مشق کرتے کرتے کرتے کر چلتے چلتے چلتے جہاں تک یہ اسلام علیکم کا اللہ تک پہنچ جائے ہاں یہ بات ہے کہ روز بروز ترقی اس ہوتی جائے کہ پہلے دن میں اگر سو سیکنڈ کے جو فیس میں یہ پانچ سیکنڈ اپنے آپ کو رکھ سکا تو ایک افسرسی مشق مسلسل رہی پانچ سیکنڈ چھ ہو جائیں گے یہ سات ہو جائیں گے آٹھ ہو جائیں گے یہ بڑھتے جائیں گے پھر انسان کبھی کوئی بیماریاں گھر پر آ گئی پریشانی آ گئی مقدمات میں گر گیا نقصانوں میں آ گیا پھر خیالات پٹکنا شروع ہو جائیں گے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ پھر مسئلہ آ گیا ہے آرزی مسئلہ آ گیا آرزی مسئلہ پھر بھی اس مشروع جائے یہاں کرتے کرتے آج بھی سب سے مشق کر رہا ہو ہم اور آپ کو سچ بات ہے کہ آج اس طرح کی نماز میں گیا نا نماز پڑھ نماز کی نیت باندھی بان اور, اور پھر ایسا سلام تھا کہ نیت بانڈی کہ ان کو چار حکات نماز زبان سے پیدا کر پالنا کہ چار ایک نماز پڑھتا ہوں وہ کہتا سر مغرب سے زبان سے نکلا دل کی نیت دیل اثر کی تھی شاید اس پر کا ادائیگی ادائیگی ہونے کے حالات ہو ہی جاتے کسی مسئلے کے رخ رخ سے میرے میں خیال آیا کہ یہ جو لحاظ سے تو غفلت کا حال تھا جہاں تک دھیان کا اعتماد ہے اور جا غفلت تھی اس کے کی اثر کے جگہ مغرب اب نکل رہے ہیں دھیان کے اعتبار سے حال غفرت کا تھا اور او بازو کا حض میں نیت باندھنے کے بعد پڑھنے کے بعد پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں نسل کے نیت باندھی تھی کہ مغرب کی نیت باندھی تھی تین رساب کا ایسا ہے کہ چار رساب ہے حساب یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت اس کا دل غافل تھا نیت کا دل غافل تھا نیت باندھتے وقت اس نے حالت غفلت میں نیت کی یہاں کبھی کبھی جب جانا مفتی صاحبان ہوتے ہیں نا کئی دفعہ میں نے مفتی صاحبان سے کہا کہ اس مرتبے پر کر کے بتاؤ نا کیا اس طرح آدمی نے نیت باندھی ہو اس غفلت کے حال میں تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں نیت اس کی معتبر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو جواب نہیں دیا نا یہ خیر میں صرف یعنی کہ میں یہ منصوبہ رہے گئے ہیں اس پر پھر غور و فکر کر کے آئے اور اس کے لیے بارے معلومات کر کے آئے پھر یہ جو بزرگ کہتے ہیں کہ نیت کرتے وقت اتنے آدمی کا احساس ہو کہ فلانی نماز میں میں داخل ہو گیا اور ہر رکن میں اگر تین بار آدمی کو دھیان آ جاتا ہوں کہ میں اللہ لکھ کھڑا ہوا ہوں تو اس کا خوشبو کا ایک درجہ حصے نہ ہو اس لیے رحو میں سکتے میں زبان ربدیل عظیم زبان رب اعلیٰ کو تین بار پڑھنا سمت قرار دیا گیا ہے تاکہ تین بار آدمی کو دھیان کی جھلک باتن میں محسوس ہمارے ایک صاحب ہوتے تھے ہمارے مانسرے کے مرکز کے امیر تھے صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یہ سورج پڑھی سورہ قیامہ سورہ قیامہ کی آخری آیت علیہ صلی اللہ یہ حکمل الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا بڑا حاکم نہیں ہے یہ آخری آیت صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو سمے علیہ صلی اللہ حکم پڑھی اس کے ساتھ احکم الحاکمین بلا میں کے لیے اور اللہ حکمرتے پچھلے مختلف سارے ہماری طرح پیدل ان پڑھ لوگ تھے انہوں نے کہا، jih, سورت، سورت کیا رختار جیسے اٹھتے جاتے میں علیہ صلی اللہ علیہ کے منحقین علیہ صلی اللہ علیہ بلا بھی انہوں نے کہا اس میں یعنی روایات میں اس جواب میں بلا آیا ہوا ہے اور نفل, نفل نماز میں کہنا بھی چاہیے فرد واجب میں فرد واجب سے مفتہ کا مسئلہ دعوت دا صاحب نے آپ کو بتا تھا اس کا اور نواز اکیلا نہیں چاہیے مودی صاحب جو تھے وہ اللہ تعلق علیق والے بن ہیں تو ان کو البائی حال تھا جس کو علیہ صلی اللہ کے بین جانے ملا اللہ کے سوال کی شکل میں پوچھا گیا ہے تو آدمی کو اس وقت اتنا ایسے حاضری کا حال نصیب تھا کہ بلا ایسے کا ہے تو کہتے ہیں آزاد کھڑے ہوئے ہیں لفظ نہیں کیا ہے آپ اس میں پریشان نہ ہو اس وقت کیونکہ اللہ اللہ تبارت تعالیٰ کی طرح سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب حقوں سے بڑا حقم نہیں ہے تو اس کے زبان سے زبانی جواب نے تھا کہ بلایا اللہ تعرے ذکر کراتے ہوئے بھی اس کا الفاظ معنی معنی کے ذریعے سے اللہ کی رات کی طرف بیان آدمی کے جاتے ہوئے دل میں جمع جمے دھیان کئی جو کلم ذکر ہیں ذکر, ذکر جو ہے چہ ذکر جو ہے تو آ سری ہے ذکر جو ہے تو خفی ہے کس مت کے بہان ہوئی ہے جاری ہے جس زبان ہل رہی ہے اور صر یہ زبان تو نہیں ہل, زبان جا رہی ہے اس کی آواز آ رہی ہے سر جس کی آواز نہ آ رہی ہے زبان ہل رہی ہے خاطی جس میں زبان بھی نہیں ہل رہی ہے اور صرف جان چھا رہا ہوتے ہیں کہ اصل ذکر وہ ہے جس میں تینوں باتیں ہوں جار سے تو خیر زور سے ہونا تو خاص دل کو بیدار رکھنے کے لیے ذہن کو بیدار رکھنے کے لیے اور دل پر اثرانے کے لیے جہر کرتے ہیں جہر جو ذکر میں کرتے ہیں زور سے کرنا ضرب لگانا زور سے کرنا یہ تین مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے ایک تو بیدار رہے آدمی ایک آدمی کا دل لگے اپنے کان سن رہے ہو اور دھیان جنے کا جو ذریعہ ہے ایک ان چیزوں کا حاصل کرنے مقصد نہیں ہے جہر بداتے خود مقصد نہیں ہے ذریعہ ہے کچھ باتوں کے حاصل ہونے کا سر جیسر، سر جیسر، اس آدمی آواز تو نہیں آ رہی ہے لیکن یہ کہ زبان اس ہل رہی ہے کم از کم اپنے کام سننے ظہر اثر کی نمازوں کو سر ہی نمازیں کہتے ہیں فجر مغرب بشا کو جہری نمازیں کہتے ہیں کیونکہ ان میں جو کرا پڑی جاتی ہے اس کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس کو سنتے ہیں لوگ اس کو جہر کہتے ہیں سر یہ ہے کہ سر و زبان ہل رہی ہو اپنے کان کو سننے ہو یہ سر ہے اور اخبار یہ ہے کہ زبان میں نہ ہل رہی ہو میں دھیان چل رہا ہوں ذکر کام وہ ہے جس میں اخفاء اور سر دونوں موجود ہوں الفاظ کی ادائیگی میں بھی زبان حرکت کر رہی ہوں آپ کو یاد نہیں کرنا مجید کو ایسا نظر پر پھیر رہا ہے نا اور خیال سے پڑھ رہا ہے ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ موٹرس پیچریا اور چیری صاحب سنس کی چیریت وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ الحمد ہے یہ رب العالمین ہے اور جب اس جگہ پر بلڈ کراٹ جم جائے تو پھر کو نہیں سمجھاتی آتی نا بہ رہا ہوتا ہے تو پتہ نے کیا لکھا ہوا ہے یہ ورڈ بلائنڈ ہو جاتا ہے ایسا آدمی پھر شکل کو بھی نہیں پہچانتا آدمی کی ولڈ بلائنڈ ہو جاتا ہے اس کے ایریا جدہ ہے جدا ہے تو اللہ جی اگر دونوں ایریا اکٹھے ہوتے سال کو پہچان نہیں ختم ہو جاتا کسی کو پہچان نہیں ختم ہو جاتا پھر کیا کرتا ہے ایک پروفیسر صاحب کا لذیذہ ہے نا تو اتنی عمر پڑھا لیا تھا اتنی ریسرچ کی ہوئی تھی کہ ڈوب گئے تھے اپنی ریسرچوں میں اور لیکچروں میں ڈوبے ہوئے تھے ایک دن بازار گئے میں نے بازار میں دیکھا کہ ایک عورت سودا خرید رہی ہے تو میں نے کہا کہ یہ عورت کوئی چھلاسان نظر آتی ہے ایسی نظر آتی ہے کہ میں کوئی پہچانتا ہوں تو روکنا سامنا ہو گیا تو اس کو کہا کہ فیس ملیئر ہے شناسار چناسار نظر آ رہی ہو چناسا نظر آ رہی ہو تو اس نے کہا کہ گھر آؤ کا تو میں ٹھیک کروں گی برابر کم اس کے اپنی بیوی سی اس کی اپنی بیوی تھی بازار جا کر بھول گیا تھا کہ یہ وہ سوال کا کہ ماڈر بھی بیچ ایریا دوسرا ہے اوردیش تو آدمی دیکھ, دیکھ رہا ہونا لکھے ہوئے اس کے ساتھ زبان نہ ہل ہو تو یہ اطلاع نہ ہوئی اس پر نماز ادا نہیں ہوتی حدیث جس حدیث کو کورٹ کرتے ہیں نماز, امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنے کی یہ ابو ہے حضی اللہ حدمی کی حدیث ہے ابو رزا دلہ کے بیچ ہے اور اس میں ان کو فرمایا ہوا ہے کہ ابو جب امام پڑھا کرے تو تو بھی دھیان کے ساتھ اس کے پیچھے سوریا اس کے پیچھے پڑھتا رہا کر وہ پڑھنا دھیان کے ساتھ ہے وہ خاص طور سے جو سری نوازیاں ہوتی ہیں اس میں دھیان کے جمنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے سوریا فاتحہ کو دھیان سے ادا کر دیں دھیان اس کی گزر رہی ہوتی ہے زبان ساتھ نہیں ہلتی زبان ساتھ ہلے تو ادار کوریل کور قرآن لہو ون ستھوا کی آئے لوگوں نے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر دھیان سے سنو اور خامو ہبھی رہو لال لگن تر ہمن تاکہ تم پر رحم و کرم ہو اس آیت میں ان ساری حدیثوں کو پابند کیا ہوا ہے جن میں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہا ہوا ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرو ایسی کوئی حدیث نہیں آئیے کہ اللہ سلا اللہ فاتحہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز از نہیں ہوتی ہے اور یہ ضرور ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ امام کے پیچھے بھی پڑھا کرو جس طرح ہم سے کہا کرتے ہیں ردیش کہ کوئی عزیز لا کر دکھاؤ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ امام کے پیچھے سورے فاتے نہ پڑھو تو آپ ہمیں دکھا کریں کہ مجھے کوئی دکھا دیں جس میں کہا گیا ہو اس مام کے پیچھے پڑھو ایک رو الفاتح کے فل فل سورہ فاتحہ فاتح امام فاتح کے پیچھے پڑا کرو کیا آپ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ لا کر ایسی بھی کوئی نہیں کرو ہم ایک بات کی تشریح کرتے ہیں پر ہم کہتے ہیں کہ سورے آئے ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جب قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو خاموش تھا کال لگا کر سنو اور خاموش تو ہوتا ہے پر اللہ تعالیٰ فراہم کرے اور عزیز کہہ رہی ہے کہ سریفات کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے تو امام صاحب ہمارے گھر کے طرف سے پڑھ رہا ہے دوسری عزیز نے کہا کہ امام کی گھر کرا جو تمہارے لیے کافی ہے تو اس سے مزید تشریح کر دی اس کی تو وہ گر ضلع کا جیسے جو ہے وہ بھی ہے کہ دھیان سے پڑھا جائے تو اس میں آپ نے فری نماز ہے جو کہ امام تو پڑھ رہا ہے ہم سن نہیں رہے ہیں جہری نماز ہے کہ امام پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں اس کے بارے میں تو پھر یہ بات جو حکم ہے کہ فسٹ امیو لہو ہاں جی فسٹ بہو نہیں آئے گا جی فرسٹ امیو تو ایک سما ہے ایک اجتماع ہے اجتماع کہتے ہیں ہیر اور لسن کہتے ہیں نا ہیر ہم سننا جنم سننا اور لسن جائے تو خوب غور و خوف سے سنو تو استعمال جو ہے وہ کہ غور و خوص ہے سنیں تو اس کو خوب دھیان کے ساتھ سنو اور خاموش ہو تو زور سے بولا جا رہا ہے صبح جب میں تصبیار پڑھنے کے لیے پیچھے بیٹھتے ہوں نہیں جس دن سنولا صاحب اگلی سفر میں بیٹھتے ہیں تو تلاب زور سے کرتے ہیں اس کی مجھے آواز آتی ہے تو پھر اس وقت یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ اب اپنے تصبیار پڑھنے سے اب اس کے تلاو سے سننا جو ہے وہ آ, آ, فسوس کو گم نہ رہا اگرچہ بنیادی طور پر نماز کے بارے میں لیکن اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آ, پوری تلاوت کے بارے میں بھی ہے یہ اور نماز کے بارے میں تو وہ تو خاص یہ ہے تو واجب کے درجے میں ہے لیکن نماز سے باہر بھی جیسے کہ پابندی سننا پڑتا ہے پھر جب اور لوگ تلاوت شروع کرتے ہیں آوازیں بہت ساری بولنی شروع ہو جائیں ساری آوازیں مل کر پھر آواز ایک آن کو سننا پھر میرے سننا مشکلات آدمی کیا کرے گا تو. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں صرف سر میں جو دھیان کا جمنا ہے وہ ایسے ہے کہ آدمی دھیان سے سورہ فاتح کے الفاظ پر گزر رہا ہو اس کا دھیان پر گزر رہا ہو اور اس کا معنی کے اس بار کا تقاضا کر رہا اس کو محسوس کر رہا ہے الحم ساری تاریخیں اللہ ہے اللہ کے لیے اور جو پالنے والا ہے عالمین سارے عالموں کا جو صبح کا کھانا کھایا شام کا کھانا کھایا پانی پیا ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں کہ اللہ پاک پاکی ربوبیر شان کا صدقہ ہے اس کی سے مل رہی ہیں چند ربوبیر کی صدقہ ہے یہ بات دھیان میں کون دے یہ بجلی جو ہے اسمان میں کڑک کے ساتھ ہوتی اس کو کون نہ کہتے پھر یہ کہ باتیں آدمی کے دھیان میں کون رہی ہوں تو یہ مشق مسلسل جب اللہ فلط فرماتے ہیں تو مسلسل کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی کا مراقبہ بس پکا ہو جاتا ہے ذکر کا دھیان فکر میں دھیان پکا اس کا ہو گیا نماز میں اس کا دھیان پکا ہو گیا اور جب آدمی کے دھیان میں یہ بات جاری ہو جائے کہ اللہ حاضر ہے اللہ ہماری احمد کو سن رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسی کو نسپت یاداشت کہتے ہیں اور ونائر کا دروازہ کھلتا ہی اس جگہ سے ہے یہ زیادہ کھلنے کے آلات اس کے ہو کہ اس کی فض پرونی کی جو منزل تھی کہ تم مجھے یاد کرو وہ پوری ہوگی یعنی اب یہ جو یاد کر رہا ہے تو اس یاد کے ساتھ اس کو دھیان اور اس کو آگاہی اسے آپ لوگ اویئرنیس کہتے ہیں اس کو دھیان اور آگاہی حاصل ہوگی اس کا بات محسوس کر رہا ہے کہ اب میں سے یہ کھڑے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں میں کسی کے سامنے کھڑے پڑ رہا ہوں اور میں سے یہ پڑھ نہیں رہا ہوں میرے پڑھنے کو سن رہا ہے اور میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں اس کے یہ مانی ہیں اور یہ جو مانی ہیں ان کے پیچھے یہ باتیں کی تاثیریں ہیں اس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس یہ بات جب شروع ہو جائے تو اس کی نسپتی یاداشت مکمل ہوئی یعنی پہلا قدم اس کا وجہ تھا اللہ کے تعلق کا یہ ہو گیا ابلا ابلا قدم جائے تو وہ قبول کا ہے تو وہ فرض کرونی تو اس کو ہو گیا اگلا قدم کیا ہے کہ فرض قرو نے تم میرا ذکر کرو آج کو میں تمہارا ذکر کروں گا کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو قبولیت حاصل ہو گئی فرض قرونی کے بعد آج کو رکن ہو گیا تو آپ کو مشق کرتا تھا تو جلدی سے آ کر آئیں گے کہتے ہیں بیٹا جلد مجھ کو آپ کو آرام اٹھے ہوگی خلا ضروری جلدی جلدی جہاز چھوڑایا نماز سے جہاز چھڑایا جلدی جلدی جہاز چھڑا ہے تاکہ پھر ضروری کہاں ہے کہ اس لحاظ سے دھیان سے لگ تو کیوں کہ اس سے جو ملنا ہے وہ تو پورا پکا دھیان میں ایک دکان سے جو ملنا ہے اس کا تو پورا یقین حاصل ہے وہاں سے جو ملنا ہے تو وہ تو نوز ملنا فالتو ایک چیز ہے کہاں اگر آخر سے کچھ ملنا اگر ہوا تو ہو جائے اس پر ہو جائے گا باقی دنیا جو ہے وہ تو دکان سے ہی بنیں گی کھیتی باڑی سے ہی بنیں گی نوکری ملازمت سے ہی بنیں گی عظمت اور قدر جو ہے وہ اس کی ہے یہ غیر اخلاص کو پر تعلق تھا نہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف جان چڑانے تک کا تعلق ہے یہ بڑا ہے اور ہم نے سابق میں فرق ہی تھا کہ شادی کا باغ کی گنجانیت کی وجہ سے نماز میں جان خراب ہوا بہت گنجان باغ تھا اس میں نماز پڑھے ادبوں کا طریقہ تھا کہ جب کھجورے Uh, پکڑنے کے قریب ہو جاتی تھی یعنی قابل استعمال ہو جاتی تھی تو پھر ان کے باغوں میں چھپر آتے تھے تو سارے گھر والے وہاں منٹکے لگ جاتے تھے باغوں باغ کی حفاظت بھی ہوتی تھی تازہ تازہ کھچورے میں کھاتے تھے اور اس کو چن کر اس کو سنبھالنا اور بیچنا سارا سلسلہ شروع ہو جاتا تو ان دنوں میں نماز وہیں پر پڑھتے تھے چرنگ آبادی سے بارش کر جاتے تھے کا بھی نماز وہاں پڑھ رہے تھے نفر نماز تھی جو بھی نماز تھی پرندہ آیا باغ اتنا گنجان تھا کہ ادھر اڑا ادھر اڑا اڑی کی دھیان اس کے بعد نگاہ لگی اور اس سے جب دھیان واپس ہوا تو یاد نہ رہا کہ نگاہ کون سی تو انہوں نے آ کر اس پر اتنا ان کو افسوس اور دکھ اور غصہ ہوا ہے کہ انہوں نے آ کر یہ باغ پچاس ہزار نرم کا چھٹکا کیا ہے اس نے میری نماز کے عمل کو خراب کیا تو لہٰذا اس بات کو ہمارے پاس نہیں چھوڑوں گا پچاس ہزار دھرم کا صدقہ کیا ہے اور اس زمانے میں ایک اونٹ ساٹھ روپے کا خریدا ہے ساٹھ دھرم کو ایک سو بیس کا بیچا ہے تو سب قیمت لگائیں تو اونٹ کی قیمت بنتی ہے سو دھرم پچاس ہزار کے کتنے اونٹ بنے جی ایک ہزار کے دس اونٹ بنے آنی. پچاس ہزار کے پانچ سو بنے آنی. اور آج کل لونٹ کی جو ہے آج کل لونٹ کی قیمت ہمارے اٹک والے ساتھی کا سا ساتھ کرتے ہیں کہ پچاس ہزار سے لے کر اسی ہزار تک اونٹ ہے پچاس ہزار جگہ کی لگاؤ پچاس ہزار دو پانچ سو کتنے بنے گی ڈھائی کروڑ روپئے بنے کیوں وہاں ماشاء اللہ سابق رام پدمان لگ ہے اس نظیر کے نظارے تھے جو مدد زندگی ہے اس میں ڈھائی کروڑ کا باغ نماز کے دھیان پر قربان کیا ہے تو بس کی دور کی پھر پوت ہوتی ہے نا ایک صابر دلہ تو ان کی وفات ہو گئی مکرو تھے ان کے خا دفن وغیرہ ہو گیا اس کے بعد اپنی یاد دامیوں کے لیے آئے ان کے بیٹے کے پاس آئے ہم نے کہا جی اب آ کی نقد تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن زمین کافی ہے تو آپ چاہیں آپ کو اپنے پیسوں کے بدلے ہم ایک زمین دے دیں ہم نے ایک زمین دے دی وہ زمین بالکل بن بنڈل یہ اپنے کوئی مطلب کوئی بارش ہو گئی اس کو کوئی فصل ہو گئی نہ یہ اپنے غلام کو لے کر گئے صلاح لے کر گئے وہاں وضو کیا وضو کرنے کے بعد ایک جگہ نماز پڑھی صلاح تاجر پڑھی فلاح حاضر پڑی اور غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودا اس جگہ سے کھودا اللہ تو بالگل میں پانی جاری کیا اور بجر زمینیں باندھ کی جی قوت ہے کیوں قوت ہے کہ اس نے اس کے لیے اس کے دل میں اس کی ایک وقت اور عظمت ہے اس عمل کی اور اس نے اپنی قیمتی چیزوں کو اس عمل پر قربان کیا ہے ٹھیک ہے نا جی جس کے نتیجے میں اس کا عمل ایک خاص مقام پر پہنچا ہے کہ جو اس کو دنیا خرچ دلاتا ہے اس کو دنیا میں دلاتا ہے اس کو دلاتا ہے کیونکہ اس کا عمل جو ہے یہ اس درجے اس طرح کا عمل نہیں ہے جو ہمارا اور آپ کا عمل ہے کہ جذردان اپنا ہو ہوں آپ آرام اخرکار کو گئے جلدی سے جان چڑھائیں تاکہ پھر اطمینان سے اپنا کام کریں یہ ایک مسئلہ ایسا کہ روفیات امتی الخط نسیا میری عمر پر سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور نشان کو معاف کیا ہوا ہے جو کام خطا سے ہو جائے نشان سے ہو جائے تو معاف ہے قتل خطا پر بھی جو ہے تو آدمی وار کر رہا تھا شکار پر آگے آدمی آ کے اس کی گردن چلی گئی اس پر احساس نہیں ہے اس پر دیت ہے دیت ہے اس کی اور اس پر خطا اور دفیات جو اس کو معاف کیا گیا ہے اس کی پچھلی میڈر ثانی صاحب نے لکھا ہوا ہے واقعی خطا اور نسان معاف ہے لیکن جن اخباب سے خطا اور نشان کاری ہوتی ہے وہ اسباب انسان کے اپنے قابل میں ہوتے ہیں تو لہذا اگر ان ان اسباب کو اختیار کرے تو خطا نسان سے یہ چھوٹ جائے گا اب انتہائی تھا اتنا میں نے کام کیا ہے چھ گھنٹے کام کرنے کی میری سکت تھی جسے آپ لوگ سیبینا کہتے ہیں اس سے منا میں کتنے لوگ بنتے ہیں بنا پانچ تو بنے ہوئے پانچ ہر ہیں چھ سات ہیں ایس سی اے کتنے اس کے مقابلے ہماری زبان میں سکت لگ رہی یہ تین سو بنے ہوئے اتنے لگے سامنے اور دیں گے اگر سب حیران ہو رہے ہیں سکت والی کام کرنے کی چھ گھنٹے کی اس نے کام کیا نو گھنٹے آپ اس کو نماز میں رکھاتے بھولیں گی سبق اس سے بھولے گا آپ یہ ذکر کرے گا اس کا دھیان نہیں جمے گا تو دل نہیں لگے گا اس کو نیند کے جھٹکے لگیں گے اس کو نماز میں بھولو گی کیونکہ اس نے اس کے لیے جو سبب اختیار کرنا تھا اتنی دیر سونا نیند کرنا اپنے آپ کو آرام دلانا کسی نتیجے میں اس کی آواز بحال ہو کے اس کو اس سے اختیار نہیں ہم ایک شادی پر گئے عجیب شادی سے شجیف صاحب نے دو آدمی گئے اور دی ساتھ انہوں نے بلایا اتنے دور علاقے میں بلایا کہ صبح صبح سات کے ہم چلے ہوئے رات کو آٹھ بجے تک وہاں پہنچے ماشاء پھر انہوں نے کہا کہ اب رات کو جو ہے تو آپ کو دس بجے فارغ کریں گے کھانا کھلا کر پھر آپ جو ہے تو بارات فارغ ہوگی اور آپ جائیں گے دس بجے نے کہا دس بجے سے بارہ بجے فارغ کر دیا تو بڑا ان کا احسان ہو گیا بھائی نے میں ساڑھے گیارہ بجے فارغ کیا آپ لوگ جائیں کیونکہ ہندوستان کے کے قیدی آپ آئے تھے آرام کی تو آپ کو ضرورت نہیں اب واپس آؤ چلے تو آدھا گھنٹہ سروس گاڑی چلایا نیند جھٹکے مارے دا. پھر کھڑا ہم گاڑی کچائے پلائے ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئے پھر چلے دا. اور پھر مجھے خیال آیا کہ وہ جو آدمی کے قریبی آدمی ہوتا ہے اس کا حال اس پر تعریف ہوا کرتا ہے اس کے پاس بٹھائے تھا بخار صاحب کو تو, تو ماشاء اللہ فارغ وہ نیند کے جھٹکے مار کے اس کے اوپر گرے میں نے کہا برخار پیچھے جائیں بیٹر کے ساتھ چور سارا راستہ شور مچاتا گیا اب اگر حادثہ ہو تو یہ لوگوں کی کوسائی کی یا چلو رہا ہے اور اس پر یہ مجرم ہے کیونکہ انہوں نے سب بختیار نہیں جو اللہ پاک بار کی دنیا میں اتنا آرام کرو پھر تمہارے کام کی سخت بہال ہوگی اسٹیمنا ریوائو ہوگا تمہارا سخت تمہاری بحال ہوگی اس سبب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا لہذا حادثے کا شکار ہو جہاز میں دو پائلٹ ہوتے ہیں انسان ہی کسی وقت پیغام آ گیا سرو پروار کر کے زندگی سے کسی نہیں کیا پھر کیا کرے گا جہاز انسان کے بس سے ہی باہر ہے تو سب کو اختیار کرنے سبوں کو اختیار کرے گا سبوں کو اختیار کیا بغیر آدمی کو نقصان. سبب جس سبوں کا فہم ہو, ہوا اس کو اس کو اختیار نہ کیا آدمی نے اس کو نقصان ہو گیا تو یہ نقصان بھی اس کو ہوا گناہ بھی اس کو ہوا اللہ کی پکڑ میں بھی آیا سب اختیار کیا پھر نقصان ہوا تو پھر یہ اللہ بلٹک ایسی ترجیح تھی جو کر نہیں سکتی تھی اس پر نقصان تو ہو گیا اس کا جو سواب ملے گا لیکن گناگار نہیں ہوا کیونکہ اس نے فروغ پر کیا ہوا مجھے پیغام آیا کہ ہمارے بزرگ کے خیال صاحب موت ہو جاتی کشمکش میں ہے اسپتال میں آپ جلدی پہنچیں میں ڈاکٹر کو گیا وہاں ان کا پیشاب بند ہے اور ان کو ڈالا ہوا اور وہ کل رہے ہیں لاح لا کیوں کہ ان کو ایسا احساس ہوئے کہ شاید اب میرے دور پرواز کر رہے کیا, بات بات بات کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے آیا یہاں ہسپتال میں داخل کر داخل ہونے کے لیے پشاور کی تکلیف تھی یہاں صاحب نے کہا کہ مسالے میں پتری پڑی ہوئی ہے تو میں چمٹا ڈال کے اس کو توڑ دوں گا اور نکل جائے گا اس ڈاکٹر کو کرتے اس نے دیکھا تھا تو کہتے اس نے چمٹا ڈالا اور اس نے میرا یہ حال کر دیا سر جلدی ہم نے کیا مندوبا کلا نے کیا ہے کہ سارا مسئلہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تھارویں سلسلہ ہوتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے تو غیر مستند آدمی کے حوالے کیوں کیا ہے جو آدمی ایکسپرٹ نہیں تھا اس کے حوالے آپ نے کیوں کیا ہے مسلح کے تو بہت مریض دانشوار حکیم دو آبان جو آدمی زیادہ کی بیماری کے آخری بیماری کا ایام میں کہتے کہ فلانی دوائی آپ استعمال کریں اس سے آدمی کہتے ہیں میرے مہارج کے پاس جا کر اس کو بتا دیں ہم میرے مالج حکیم صاحب ہیں ان کو آپ بتا دیا یہ وہ استداد دی آپ لوگ اتارٹی کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں یہ استد ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا مفت میں راج کرتے تھے ماں بنڈے خلا کر سیائی تو آپ کے الاج کے مطابق دوسرے کے اللہ کے مطابق تو نہیں کہ میرے مالک سے جا کر بات کر لیں وہ آپ کی بات سن لے گا اس پر غور کرے گا پھر گیا تو میرے بارے میں وہ تو تجویز کرے پھر تو میرے بھائی صاحب صاحب یہ تو سبق کے فرض واجب امال میں سے ہمارے اس کو میں نے بیان کیا جس سے یہ اللہ کا تعلق آفر ہوتا ہے یا اللہ کا تعلق ٹوٹتا ہے آدمی اور آپ کا خیال رکھیں جو ذکر کرتے ہو سب مانتا ہوں زور سے کہ اللہ کا تعلق ہے یہ تو ایک معالجہ ہے تعلق محلہ کے لیے تو زندگی کے سارے شعبوں کے سارے احمال کو اللہ تعالیٰ کی حکامات کی روشنی میں درست کرنا ہوتا ہے. سب اللہ کا تعالیٰ حاصل ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر سشیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے اصل ناز نہیں آ رہا ہے نے کہا ماشاء اللہ تو بڑا آچارنی ہمارے بزرگوں کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے لیے بھی تبدیلی والوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں گاڑیوں مبارک پر رکھی ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ساری باتیں ہیں لیکن فیل ہونے والا کو جتنے نمبر دیے سے ٹاپ کرنے والے کو نہیں دیے تھے کیونکہ سیر کرنے والے کی سفارش کی ماشاء ما اللہ وہ ڈاڑی مبارک نہیں ہو گئی ہے چلے دن تو لگ گئے ہیں لیکن فرض ان کا ناکے ہے ان کا فرض نا ہے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں انصاف کی تلازت دی جی گئی ہے نمبر دینے کی تو فیل والے کو جو دے رہے ہیں ٹاپ کرنے والے کو اتنا دے رہے ہیں تو مرکومان اس آیت پر عمل نہیں کر رہے کہ آر اہل کو اس کی عمارت کے حوالے کیا کرو گے اور جو آج ایسا نہ کرتا ہو اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے تو اس کا کوئی فرض واجب محمد اللہ کے یہاں قبول نہیں نہیں کیونکہ اس کا بہت بڑا فرضہ نا کرتا ہے کے بارے میں کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں میں سب کو اس پاس کر رہا ہوں کہ خدا خاصہ جاتے مجھے کوئی چھوٹ کر دے پھر کیا ہوگا تو خدا نا یہ تو یاد کہ کل آدمی کہ داخلہ کو سب ماں مان کر رہا میں کیا کرتا ہوں تو یہ دونوں ایک طرح کیا مجھے لگتا اس لیے میرے بھائی ایمان کے لحاظ سے یہ حج کرنے والے سارے کرنے والے ایمان کا یہ آن ہوتا ہے یہ زور موقع ایمان زور کا حال موقع ہے اور حج کیا ہوتا ہے یعنی وہ ختم کے دو ریکارڈ کے ختم میں کھڑے ہو کر اپنے ٹائموں کو تھکا رہا ہوتا ہے سر میں درد کر رہا ہوتا ہے لیکن ایمانی ہوتا ہے آد ہوتے ہیں